السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے اور خوش و خورم رکھے تو جناب بہت کم لوگ ہیں آج بھائی پتہ نہیں کہاں مصروف ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ماشاء اللہ جو ہیں چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے جی جی جو بھائی موجود ہیں وہ تو ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں تو ابھی ہم انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق کو دنے میں مصروف ہیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشار پھر کلام عالیہ حضرت تظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کے چند بابرکت اشار اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ان شاء تعالیٰ درس ہوگا روزے پاک پڑھیے صلی اللہ علئی کیا رسول وصل والئی کیا حبی بلا <سلم> سلائی کریا رسول وسل ملئی <سلم> یا حبیب بل ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے وہ چلا راہ چل گئے ہیں کوئے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا سے آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب گم بلا دیے ہیں ان کی مہک نل کے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے انہیں کھلا ہیں راہ چل گئے ہیں کوتے بس دیے ہیں اور یہ شیر بہت ہی قابل غور ہے اور ہم جیسے گناگاروں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس شیر کو سن کر کہ اللہ کیا جہنم ابدی نس ہو گا او کیا جہن ابدین سر دریا بہا دے ہے مصطفیٰ نے دریا بہا دے ہیں رو روک نے دریا بہا دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کچے بسا دیے ہیں اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اور ملک شاہی تم کو رضا مسلم ملک کے سکھوں کی شاہی تم کو رضا مسلم دل کے گونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مولا یا سل خیریل خلقی کل مولاسلند من آبد الاحبی على کا خیریل خلقی کلمی می محمد سيد الكونين واسقى لين محمد سيد الكونين واسقى لين والفري قيني من نور بن ومن عجم مولاي صل صَلَّى النَّبِيُّ مَنَّاً وَبَدَنَ عَلَى هَذِهِ كَخَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَا قَصَدْنَا يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ ما قاصدانا واغفر لنا ما مضا يا واسع الكرام مولايا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهمي فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَضَلْأَتَاهَا فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَضَلْأَتَاهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ اولایا صلی وسلم دائما مابادا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہی نیت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین محض و محترم کرام حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم نے شاد فرمایا امام مسلم علیہ رحمت نے حدیثیث پاک کو مسلم شریف پہلی جلد کتاب الایمان میں ذکر کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اسلام ابتدا میں اجنبی تھا آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا پس غریبوں یعنی اجنبیوں کو مبارک ہو اور اسلام آخر میں مسجد نبوی اور مسجد حرام شریف میں چلا جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے اور سرکار صلی اللّہ سلم فماء اللہ تقوت وحطالف الردی اللہ قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کی صدا گونجتی رہے گی اور یہ بھی فرمایا کہ کسی ایسے آدمی پر قیامت نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اب ان حادث مقدسہ میں ہم غور کریں تو مختلف روایات سے ایک ہی مضمون کی چند حادیث پیش کی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کے واقعات اور نشانات کو بیان فرمایا ہے اور حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ پاک کی و شاعت دیکھیے کہ صدیوں پر محیط زمانے بھی سمٹ کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آ گئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہر زمانے کے نبی ہیں لہذا ہر زمانے کے حالات و واقعات کو آپ بخوبی جانتے ہیں اور نبی کا اپنی امت سے ناواقف ہونا اس کے کمال علم کے منافی ہے نبی بھی ہو اور امت کو جانتا نہ ہو یہ کیسی عجیب بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشادات آپ کے فرامین یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو امت کے ہر ہر فرد کی خبر ہے ہر ہر حال کی خبر ہے ہر شخص کے ایمان کی حالت کی خبر ہے اور ہر شخص کے انجام کی خبر ہے تو جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کل کی خبر نہیں جو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزب باللہ سمنا ناؤز باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پاک کی نفی کرتا ہے جبکہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت, اس وقت آپ یہ انشادات فرما رہے ہیں قیامت میں قریب یا ہوگا اب سے چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ نے یہ ارشادات فرمائے تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا کل کی آپ کو کیا خبر کسی سے ابھی نے یہ عرض نہیں کیا رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے سب نے ان ارشادات کو سنا اور اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیا کہ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے فرمایا ہے ایسے ہی ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پاک کا انکار کرنے والے یہ نہیں کہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں اس وقت بھی تھے اور وہ کون لوگ تھے سنئے حضرت امام خاضم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خاضم شریف پہلی جلسفہ تین 328 پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت اپنی خاک کی صورتوں کے ساتھ پیش کی گئی یعنی جو ہماری جینون صورت ہے مٹیالے رنگ میں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام پر پیش کی گئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میں نے جان لیا کہ کون پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا جب یہ بات منافقین مدینہ تک پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑایا رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پاکت مسکر کیا وہ کہنے لگے زعام محمد ذا عامہ محمد یقفربی یُخلقہ نحن و ما وما رفنا وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کا خیال ہی ہے کہ وہ ہر ایمان والے اور ہر کفر والے کو جانتے ہیں جو بھی پیدا نہیں ہوا اس کو بھی جانتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں مگر ہمیں تو پہچانتے تک نہیں اب دیکھیے نا اس وقت کے منافقین کا وتیرہ کیا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر اعتراض کرنا تو انہی منافقین کی اولاد کی صورت میں آج کل دیوبندی بندی وہابی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا انکار کرتے ہیں اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسا شاندار فیصلہ فرما دیا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تک یہ بات پہنچی تو آپ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی حمد و ثنا فرمایا ما بال الاقوام فی علمی فرمایا اس ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں تان کرتے ہیں تو سرکار علیہ اللہ وسلم نے ناراضگی اور جلال اور غصے کی وجہ سے یہ فرمایا کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو میرے میں تان کرتے ہیں اور میں اللہ تعلش بے نساک اللہ نبا تم بھی تم کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کر لو جو تمہارے اور قیامت کے درمیان موجود ہے میں اس کی تمہیں خبر عطا کر دوں گا تو اب دیکھیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت اور ان کا کمال دیکھیے رب کے محبوب صلی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کرو سوال جس کا جی چاہتا ہے مجھ سے سوال کرے تم مجھ سے سوال کر لو اور میں تمہارے سوال کا جواب تمہیں یہیں دوں گا اور یہ نہیں ایک دن کا سوال دو دن کا سوال یا ایک دو مرتبہ سوال اور کسی خاص مقصد کے لیے نہیں فرمایا تمہارے درمیان یعنی تم سے لے کے قیامت تک جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو تمہیں کھلی چھٹی ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا اب غور کیجیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیسلم کے کمال علم پر کن لوگوں نے اتراج کیا منافقین نے تو پتہ چلا آج بھی صلی اللہ تعالیسل کے علم پاک کا انکار کرتا ہے وہ گروہ منافقین میں سے ہے وہ زمرہ منافقین میں سے ہے منافقین کا ساتھی ہے چاہے وہ اپنے نام کا لیبل بدل کر دیوبندی رکھ لے چاہے وہ ہابی سے بدل کر اہل حدیث رکھ لے چاہے کوئی بھی نام بدل کر آ جائے لیکن ہے وہ پکا منافق بے ایمان اور قرآن فرماتا ہے ان المنافقینار من کے منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ ہوگا اور یہ اعلانیہ کافروں سے بھی زیادہ برے ہیں کیونکہ قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو الانیہ کفار ہیں ان کے متعلق تو چند آیات ہیں ابتدائی ہی میں سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا تو ہم مفلی تک اس کے بعد پھر آگے جہاں سے کفار کا تذکرہ شروع ہوا تو چند آیات ہیں جن میں الانیہ جو کفار ہیں ان کا رد کیا گیا اس کے بعد تیرہ مسلسل آیات میں اللہ پاک نے منافقین کا رد بلیگ فرمایا تو پتہ چلا کہ علانیہ کافروں سے ہزار درجہ بدتر یہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور اندر سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی انکار کرتے ہیں کبھی علم غیب کا انکار کر ہیں کبھی آپ کی مشکل کشائی کا انکار کر دیتے ہیں کبھی آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر دیتے ہیں پتا چلا ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پیار ہوتا تو کبھی اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف ایسے زبان تان دراز نہ کرتے تو پتہ چلا جن لوگوں نے اس دور میں آپ کے علم پاک کے بارے میں زبان تعان دراز کی تھی ان کا جواب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے نمبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا تو آج بھی جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں وہ نمبر پر مساجد میں مدارس میں ہر فورم پر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال کر رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں آپ کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ان غلاموں میں پیدا کیا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات کی خاطر لڑ رہس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار کرنے کے لیے اپنی توانائیوں اور طاقتوں کو صرف کر رہے ہیں جن کا متمع نظر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار ہے جن کا مطمئ نظر ڈالر پاؤنڈ اور اسرائیل کے روپے پیسے پر نہیں ہے جن کی نظر صرف گمبد خزرہ پر ہے جن کی نظر لوگوں کے ایمان لوٹنے پر نہیں ہے بلکہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے پر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے اپنے اس محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اور اس محبوب کی سچی غلامی میں ہمیں پیدا کیا اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشا امام احمد رضا اضافہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک ہستیوں کا دامن ہم سب کو عطا فرمایا یہی وجہ ہے کہ آج وہ بھی لوگ ہیں جو بم دھماکے کر کے ملک میں دہشت گردی پھیلا کر اسلام کے نام پر لوگوں کی جانوں کو ختم کر کے لوگوں کے گھروں کو لوٹ کر مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھیل کر اور پھر بھی داڑی اور برقعے کو بدنام کر کے آج بھی اسلام کے ٹھیک دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ پاک کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں ان دہشت گردوں میں پیدا نہیں کیا دیوبندی بھابی دی دہشت گردوں کے ساتھ ہمیں ان اللہ نے ملایا نہیں ہے بلکہ رب کریم نے ان ظالموں کے مقابلے اللہ اللہ میں دفاع کرنے والا بنا دیا ہے الحمد رب العالمین تو حضرت گرامی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھ سے پوچھو جس کو پوچھنا ہے جو بھی پوچھنا ہے تو کسی میں کسی صحابی نے نہیں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ فلاں چیز کے متعلق بتا دیں فلاں کے متعلق بتا دیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی و علیہ و بارک و سلم کہ علم پاک پر نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا جب سرکار نے فرمایا تو ہر صحابی نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تو اس وقت کے جو منافقین تھے آج کے وہ تو ان لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا اور آج بھی اعتراض کر رہے ہیں تو بہرحال صحابہ کرام رام علیہم تو ہمیشہ آپ کی ہر عظمت اور رفعت کو تسلیم کرتے تھے اور حدیث پاک میں آپ کا یہ جملہ کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا اس جملے میں ہمارے زمانے کی دردناک تاریخ بیان کر دی گئی ہے دیکھیں آج ذرا نظر دوڑائیں آج پوری دنیا میں 57-58 اسلامی ممالک موجود ہیں لیکن کہیں بھی مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں اور حکمران ترقی پسند اسلام کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو اس اسلام کی دولت سے آشنا کر رہے ہیں جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی ادا کی صحابہ میں سفر کیا تھا گرمی کی بھوک برداشت کی گرمی کے روزے رکھ کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر کفار سے نبرد آزما ہوئے تھے تو ان صحابہ کرام کی پکا اسلام پیچھے دکیلا جا رہا ہے اور اسلام کی من پسند تشریحات ہو رہی ہیں اور آج ایسے ایسے نام نہاد سکالر اور نام نہاد دین کے ٹھیک میڈیا پہ آ ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اسلام کی مرضی اپنی من پسند تشریحات کر رہے ہیں تو یہ نئے نئے جو نام سکالر فتنوں کی صورت میں چاہے وہ ذاکر کا فتنہ اسلام میں پیدا ہو رہے ہیں اور اسلام کی من پسند تشریحات کر کے اور اپنے آپ کو لبرل ظاہر کر کے اور اسلام کی جناب اس طرح کی یہ جگ ہسائی کروا رہے ہیں ساری دنیا میں اور طرح طرح من گھنت روایات نکال کر اسلام کا اسلام کے شاعر کا اور ان بزرگان دین کا جو اسلام کے پہرے دار تھے جو اسلام کے محافظ تھے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں اور بے کر رہے ہیں تو اور پھر یہ جتنے بھی حکمران ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دے ہیں اللہ تعالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے یہ لوگ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت گرفت میں آئیں گے جن کو اپنی تجوریاں بھرنے سے اور اپنا مال مال جمع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں اللہ پاک ان سے پوچھے گا تمہیں دولت دی حکومت دی بادشاہت دی تو تم نے اسلام کے لیے کیا کیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی سربلندی کے لیے کیا کیا تو اس وقت ان کے پاس کچھ جواب اور میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی علم پاک کی ایک اور دیکھیے کہ قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرنا یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ کے علم وسیع کی دلیل ہے اور قیامت کے وقوع کا سال نہ بتانا یہ حکمت بلی کی دلیل ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو علم تھا تو پھر آپ نے بتایا کہ نہیں کی قیامت کب آئے گی کافر جو بار بار آ کر آپ سے پوچھتے تھے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں تو گرانی قدر حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے حکیم میں ارشاد فرما دیا کہ قیامت آئے گی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے لیکن بیان نہ فرمانے کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وقت معین جو تھا وہ بھی بیان فرما دیتے تو پھر وہ جو اللہ کریم کے فرمان کی حکمت تھی کہ اچانک آئے گا پھر وہ ظاہر نہ ہوتی اور وہ رہتی نہ اور اس حکمت کا جو اللہ پاک کی منشا تھی اس کے خلاف ہو جاتا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ جانتے تھے آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا باقی اس کی ساری نشانیاں بیان فرما دی دن تک بیان فرما دیا نشکا شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تقوب سات اللہ یوم قیامت جمعہ کے دن آئے گی تو پیچھے چھوڑا کچھ نہیں ہے لیکن وقت خاص قیامت کا جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نہیں بتایا اس میں رب کریم کی حکمتیں ہیں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی حکمتیں ہیں تو گرام قدر حضرات آج کے درس میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پاک کے حوالے سے قیامت کی نشانی سے اللہ پاک کے محمد علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے اس درس پر جو سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق تھا آج کے ہمارے اس درس میں جتنے لوگ مسلمان بہن بھائی شامل ہوئے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ پاک جو بھائی کسی عذر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے کی شمولیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ان کے نامہ امال میں بھی شمولیت کا سوال لکھ گئے یا اللہ پاک جو حاضر ہوئے اور جنہوں نے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اور بڑے محبت اور الفت کے ساتھ تیرے تیرے محبوب کا ذکر پاک سنا اور یا اللہ پاک ہم نے جو تو نے توفیق بخشی کرنے کی اپنے محبوب کا ذکر پاک یا اللہ پاک اس کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما ہماری جملہ لغزیات کو معاف فرما دے مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے حاضرین کی نیک تمنا آرزوؤں کو پورا فرما دے جتنے بہن بھائی کسی پریشانی کا شکار ہے مولا تعالیٰ سب پریشانیاں دور فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے مولا تعالیٰ تو بن کہے ہمارے حالات جانتا ہے ہماری آرجوؤں کو جانتا ہے مولا تعالیٰ سب کی پوری فرما دے یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی کے تو ہمیں دین اسلام کا سچا پکا عاشق خادم اور محافظ بنا دے مولا تعالیٰ ہماری اولاد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا شکر غلام بنا دے مولا تعالی آج کے درس کا ثواب ہمارے جتنے بھی امت دنیا سے چلے گئے بالخصوص میں اپنے شیف کامل طریقہ پیر پیرب محمد محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اولاد کو عطا فرما اور ہمارے سروم میں آنے والے جتنے بھائی یا اللہ پاک اس دنیا سے جن کے والدین اور بالخوس جاوید بھائی کی والدہ مرہوما یا اللہ پاک ان سب کو ثوابطا فرما مولا تعالیٰ کی بخش شف و مغفرت فرما کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما یا اللہ پاک دیگر ہم نے جو دستے سوال تیری بارگاہ میں دراز کیا ہے مولا ہم نے جو مانگا ہمیں عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگا نادنستفی میں اگر کچھ ایسا مانگ لیا جو ہمارے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے تو مولا ہمیں وہ بہتر کر کے عطا فرما اللہ ہمارے اس روم کو عباد و شاد فرما اس روم میں برکتیں تا فرما اتحاد و اتفاق و پیار محبت و الفتح کی فضا قائم فرما یا اللہ پاک پہلے سے زیادہ اس کو روج و ترقیان تا فرما ربنا اگفر لنا والی والدین والیستانوینا والی مشایخنا والی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والموات برحمت یا رحم اللہ و حیمین مولا تعالیٰ اپنے دیانے محبوب صلی الل ایسے ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے گمد حضرت شریف کے سائے کے نیچے پہنچا کر محبوب صلی اللہ تعالی کا ذکر پاک کرے بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تعالیٰ حبیب کا کا کرم فرما صلی اللہ, تعالی خلقی محمد دی اللہ علیہ بہت شکریہ جی آپ سب شریک رہے آج کے درس میں کی مر جیسے نکمے بندے کی آپ کی بڑی مہربانی ایزی بھائی بھی آ ہیں ماشاءاللہ اللہ بیچ میں شامل ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے آدے بھائی مائک پر بار فری آپ کے لیے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا دیکھیں بھائی ایزی بھائی بات یہ ہے کہ قسم جو کھائی جاتی ہے نا وہ بندہ کھا لیتا ہے اچھائی بعض اوقات اچھے کام سے بھی رکنے کی قسم کھا لیتا ہے بندہ ٹھیک ہے نا تو اس کام کے لیے اچھے کام کے لیے قسم کو توڑ دینا اور پھر اس کا کفارہ دینا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے آپ کو میں وہ سناتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں حضرت ام المن سیدہ تلا سیدہ عائشہ الصدی قار دی اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر تہمت لگی منافقین نے بکواس کی تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان میں تہمت لگانے والوں میں حضرت سیدبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز تھے آپ کی خالہ کے بیٹے مستح ان کا نام تھا تو وہ مستح جو تھے نا ان کی ساری کفالت جو تھی وہ حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تو جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ مل گئے ہیں ان کے ساتھ منافقین کے ساتھ تو آپ کو بڑا ہی رنج ہوا بڑی تکلیف پہنچی تو آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کچھ خرچ نہیں کروں گا ان پر ٹھیک ہے قسم اٹھا لی تو اس کے بعد پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورت نور نازل فرما دی سیدہ پاک کی عظمت اور شان کو چار چاند لگا دیے رب کریم نے تو پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ چونکہ وہ اچھا کام تھا اور اس پر تم نے قسم کھا لی ہے لہذا قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ دے دو اور اس اچھے کام کو جاری رکھو تو قسم کا کفارہ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ ایسا کریں گے کہ جو دس مسکین ہے ان کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے دیں غلام آزاد کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن غلام چونکہ آج کل ہوتے نہیں ہیں اس لیے اس کو تو لسٹ سے نکال دیں اور اس کے بعد ہے تین روزے قسم کا کفارہ ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی جو صورت ہے وہ آپ کر لیں چاہے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں کھانے سے مراد بہت بڑی علیشان قسم کی دعوت نہیں درمیانہ کھانا جیسا کہ ہم گھر میں کھاتے ہیں عام طور پر تو اس کا حساب لگا کر کسی ایک مسکین کو دس دن کے لئے بھی دے سکتے ہیں اور دس مسکینوں کو اکٹھا ایک دن میں ایک دن سے وہ رات صبح اور شام کا کھانا تو اس کے بعد جناب یہ کفارہ ہو سکتا ہے یا کپڑے کپڑے بھی دینے ہیں تو ان میں بھی یہی خیال ہے کہ عام نارمل جو سوٹ پہنا جاتا ہے تو وہ ہر مسکین کو ایک ایک سوٹ جو ہے اور تیسری سورج جو ہے وہ تین روزے ہیں جو قسم کا کفارہ ہوں گے ان میں سے جو بھی کر سکتے ہیں مسکین کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو ٹھیک ہے اور اضافی ضرورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے جو ضرورت مند ہو بھوکا ہو اور اس کو ضرورت ہو اور جیسا کہ مطلب سمجھ لیں کہ ایک وقت کا کھانا بھی جس کو میسر نہ ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے تو آج کل ایسے اس طرح کے مسکین تو نہیں ملتے تو اس لیے جو ہمارے علماء فکہ نے بیان فرمائی ہیں اس کی اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو مدارس دینیہ ہوتے ہیں نا ان, کی ان میں خدمت کر دیں آپ اس کا حساب لگا کر نا رقم کا تو وہ رقم جمع کروا دیں وہاں اس میں یہ ہوگا کہ مدارس میں بہت سارے غریب یتیم طلباء بھی ہوتے ہیں اور مسافر بھی ہوتے ہیں تو اور وہ ویسے بھی ہیلے سے استعمال کرتے ہیں لہٰذا وہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا یا پھر تین روزے رکھنے آج مقبول السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ عبی <تصفح> بھائی یہ جو آپ نے دو باتیں کی اچھا وہ بتیجے کے مطالعہ کا آپ نے جو کہا ہے نا اس کے لیے یہ کہ جو ہے نا دعا شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وحل قولی یہ اس کو آپ 101 مرتبہ پانی پر پڑھ کر اور ابلا خدر پاک 11 گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کو پلایا کریں روزانہ تو ان اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بات کرنے کے قابل ہو جائے گا سولویں پارے میں ہے یہ دعار بشراہلی صدری یسرلی عمری من قدم السانی لفقی یہ سورت جو ہے نا سورت وعہا میں سولواں پارہ سورت توحا میں آیت نمبر ابھی مجھے یاد نہیں ہے تو وہ ڈھونڈیں گے تو ان اللہ تعالیٰ مل جائے گا آپ کو اچھا تو دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے مرید ہونے کا پہلی بات یہ ہے کہ مرید بندے کو اسی وقت ہونا چاہیے جب اس کو سوج پوج ہو وہ باشعور ہو سنت تمیز کو پہنچا ہوا ہو تو بالک جو ہے اس کو تو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مرید ہونے کے سلسلے میں ٹھیک ہے نہ بالک بچہ جو ہے جہاں تک اس کے مرید ہونے کی بات ہے تو اس کو باپ کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ماں کا حق نہیں ہے ماں کے حقوق اور طرح کے ہیں باپ کے اور طرح کے ہیں تو باپ چونکہ ولی ہوتا ہے اور ولی باپ کے ہوتے ہوئے ماں اس کی ولی نہیں ولیہ نہیں ہوتی یہ ولی سمراٹ وہ دوسرے ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں اس کے مطلب ولایت جن کو حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے پھر باپ کا حق اس میں ہے اجازت دینے یا نہ دینے کا جب بچہ چھوٹا ہو نابالغ ہو جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی البتہ اگر ماں باپ سے پوچھ کر ان کی اجازت سے رضامندی کے ساتھ اچھی جگہ بات ہو یا اگر ایسا ہے خدا ناخواستہ کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح سلسلے میں کسی صحیح بزرگ کی بیعت ہونا چاہتا ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ اس کو غلط جگہ پر جانے کے مجبور کرتے تو اس کو پر یہ بات ماننی ضروری نہیں ہے ان کی قرآن فما فلاطہ غلط کاموں میں ماں باپ کا حکم نہیں ماننا غلط کاموں سے مراد یہ نہیں کہ جو ہمیں غلط لگے مراد یہ کہ جو شریعت میں ناپسندیدہ ہوں پر السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی حدیث پاک میں ایک حدیث نہیں بلکہ کئی حدیث میں ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے ماہر رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاتین جکڑ دی جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں یہ ہے کہ جو مسلمان ہے صحیح القیدہ سنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا رمضان شیف کے بعد بھی نہیں حساب ہوگا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا البتہ کفار وغیرہ کے بارے میں بعض جگہ پر حدیث کی شروعات میں یہ پڑا ہے کہ رمضان شیف کے مہینے میں ان کا حساب موقف رہتا ہے اور بعد میں ان سے لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ان کے امال کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے یہ ایک بھائی ہے نفس بدکار بد کردار بدکار اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اللہ تعالیٰ نفس مطمئن طافرما سب کو بہرحال آپ نے چونکہ آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تو اگر ویسے میں آپ کو مشورہ دوں آگے آپ کی مرضی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کانا یوگی الاسم آپ جو برا نام ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے اب دیکھیں نا کوئی کیوں پکارے کسی کو نفس بدکار کیسے پکارے آپ کو ٹھیک ہے آپ کی حادثی اپنی جگہ پر ہے اس طرف بھی تھوڑی نظر ثانی فرمائیے گا ذرا السلام علیکم و اللہ بدلنے چلے جائیں گے تو میرے بھی جانے کا ٹائم ہو جائے گا مشرق اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کتنے جلدی انہوں نے بات اللہ تعالیٰ آپ کو, جزاعت آپ تعالیٰ آپ کو جزاعت دے اس بات کی تو چلیں مائک فری تھا تو میں پھر آ گیا ہوں ایزی بھائی آ جائیں کوئی اور بھائی بھی اگر کسی کا سوال ہو مائک پہ تشریف لے آئے اب میرا مانیٹر جو ہے نا وہ بڑی پرابلم کر رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ کل تک جواب نہ دے دیں کہ اس کی جو نا وہ الفاظ سے بہت کم پڑے جا رہے ہیں بکھر جاتے ہیں اوپر آ کر نا پھیل سی جاتی ہے ابھی ٹکا ہوا تو ہے دیکھیں کیا بنتا ہے آ جائیں جناب السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عضیب بھائی چلے آپ کا کوئی سوال تو نہیں تھا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزادے بڑے ماشاءاللہ اللہ اچھے جذبات ہیں آپ کے جی فیضان مرشید بھائی آگے اچھا فیضان مرشید بھائی ایک منٹ میں مائک دیتا ہوں آپ کو تو ایزیب بھائی وہ وجہ تو میں پوچھنا نہیں کیا رہا ویسے قسم اٹھانے کی کہیں کوئی ابھی بیچ میں کوئی بھائی لکھ بھی رہتے تھے ٹیکسٹ میں کہ خیر تو ہے کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں گھر میں ہو گیا تو بھابھی صاحبان نے تو نہیں کچھ بول دیا تو اگر انہوں نے ان سے لڑ کر یا غصے میں آ کر آپ نے یہ قسم اٹھا لی تھی تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیا کریں وہ اللہ کرے اگر میری وہ بات سن رہی ہوں اس وقت تو نئے کاموں میں معاملت کرنی چاہیے نہ کہ رکاوٹ ڈالنی چاہیے ٹھیک ہے ہاں تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے جی بھائی کہ آپ بھی یقیناً گھر میں ٹائم کم دیتے ہوں گے تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے شکایت ہوئی ہو تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے میرے اپنے گھر میں میرے ساتھ ہو جاتا ہے تو ٹائم گھر میں بھی دینا چاہیے ٹھیک ہے گھر والوں کا آپ کی بیوی بچوں کا پر بہت, بہت حق ہے ہاں ماشاء اللہ تو آپ گھر میں ٹائم دیں گے تو ان اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزیں ہیں جن میں سے بھی ایک دو مجھے یاد آ رہی ہیں اس وقت کہ جس کو وہ مل جائیں تو اس کو سمجھ لیں کہ دونوں جہان کا خزانہ مل گیا تو یہاں تین چیزیں فرمایا لسان ان جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والی زبان دے دے اور فرمایا و قلب شاکرن اور شکر کرنے والا دل اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اور فرمایا و ضوج الصالحتن تعین والا عمر دین اور نیک بیوی مل جائے صالحہ بیوی جو اس کو دین کے کاموں میں امداد کرے اس کی معاونت کرے تو جس بندے کو یہ تین چیزیں مل جائیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیس میں اس کو دونوں جہانوں کا خزانہ مل گیا تو بہرحال گھر کا جو سسٹم ہوتا ہے گھر کا جو نظام ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے محبت برے رویوں سے بنتا ہے چلتا ہے گھر تو اس میں شوہر کا بھی بہت عمل دخل ہونا چاہیے بیویاں بیچاری سارا دن گھر سنبھالتی ہیں بچوں کو سنبھالتی ہیں اور شوہر بھی دن بھر کے بعد ٹھیک ہے وہ بھی دن میں سارا دن کام کرتا ہے وہ آئے اور آ جناب کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جائے گھر میں ٹائم نہ دے تو پھر الجھن تو ہوگی نا لڑائی جھگڑے تو ہوں گے اس لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بھی ٹائم دیں اور ہر چیز میں اعتدال جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے می روی ٹھیک ہے ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شیف میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مواخات قائم کی نا بھائی بھائی بنایا سب کو تو کئی صحابہ نام اس طرح بھائی بن گئے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے گئے تو ان کی زوجہ محترمہ نے شکایت کی کہ یہ تو رات میں نفل پڑھتے رہتے ہیں ساری رات اور دن کا وقت جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے جا کر ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کر دیا اب دیکھیں نا نفل پڑھنا رات میں یا دن میں روزہ رکھنا کوئی برا کام تو نہیں ہے نا بہت اچھا کام ہے لیکن چونکہ اعتدال نہیں تھا نا وہ اسی چیز کی کثرت تھی تو دیگر جو حقوق تھے ان میں وہ یعنی اتنی توجہ نہیں ہو رہی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب یہ مسئلہ جات پیش کیا گیا تو سرکار علیہ وسلام نے بلا کر ان کو باقاعدہ فرمایا میں ان نالی نفسی کا علی کا حکم انالی آئینی کا علی کا حکم انالی زوری کا علی کا حکم تیرے نفس کا تیرے جسم کا تیری آنکھ کا تیری بیوی کا تو پر حق ہے ان کے حق بھی ادا کرو پھر انہوں نے یہ اس میں اپنے معمولات میں کچھ تبدیلی کی تو اس لیے یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ مل جل کے بنتی ہیں اور اللہ تعالی ہر مسلمان گرانے کو سکھ چین سکون اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے گھروں کی نہ نا, نا اتفاقیوں سے اللہ تعالی سب کو محفوظ و معمول فرمائے تو یہ ایسے لیکچر لمبا ہی ہو گیا لیسے اتنی باتیں میں نے کرنی نہیں تھی چلے خیر تو آج بھائی اپنا فیضان مرشد بھائی بھائی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہندو بادل دھرم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں ڈرامے بھی کچھ بنا رکھے ہیں کہ وہ شروع سے ہی اس نے وہ الٹے اُلٹے کام یہ نہیں پتا جادو کے زور سے کس وجہ سے کیا یہ بات ٹھیک ہے اس کے پاس جادو تھا یا کیا وہ کس تاغ سے وہ الٹے کام یہ کرتا تھا جس کو ہمارے علمائیلائی کرام کرامتے ہوتی ہیں کیا وہ اس طرح کے کچھ کرتا تھا یا جادو کا زور تھا کیا وہی انہوں نے جھوٹ بنا رکھا ہے سب کچھ اس بارے میں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں اپنا فیمانہ مرشد بھائی ان کا مذہب بھی جھوٹ اور غلط ہے اور اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے ٹھیک ہے جادو کے طور پر وہ, وہ کچھ کر بھی لیتا ہو تو یہ کوئی کرامت تو نہیں ہوتی نا ٹھیک ہے تو کرامت اور چیز ہوتی جادو اور چیز ہوتا دیکھیں ابھی یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی حضور داتا گنج بخش علی رحمت آپ کے مقابلے میں جادو کا آیا تھا نا تو پھر کیا ہوا تھا کہ جب وہ آیا مقابلے میں تو اس نے بڑا جناب فخر سے اپنا وہ منتر شنتر جو بھی پڑھنا تھا پڑا اور ہوا بھی شروع کر دیا تو آپ نے نیچے آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں سے کھڑاؤں کو اتارا اور حکم دیا کہ ذرا اس کو نیچے تو لے کے آؤ تو وہ جا کے اس کے ساتھ میں تڑا تڑ جب برسی تو بڑے آرام سے نیچے آ تو اس وقت اس کو پتا چلا کہ جادو اور ہوتا ہے کرامت اور ہوتی ہے تو وہ جادو کرتا ہوگا تو ہمیں کیا لینا دینا اسے دفاع کریں اس کو السلام علیکم و اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں <coughs> امید کرتا ہوں کہ میری آواز جو ہے روم میں ٹھیک ہوگی تو اضر کیسی طبیعت ہے آپ کی اللہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں, علم میں برکت طافرمائے حضرت دو سوال ہیں میرے کہ ایک تو ایک حدیث پاک سنی ہے میں نے ماشاءاللہ اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتے عطا فرمائے کہ دو ایک ادھی سنی ہے میں نے کہم کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اور آخر میں جب وہ اس کا مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ نیک کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور ایک آدمی ہوتا ہے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ گنا کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جہنمی ہوتا ہے اور جو پہلے والا میں نے بتایا آج کی کہ وہ آدھی سے پاک میں آتا ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے کہ ساری زندگی گنا کرتا رہتا ہے اور آخر میں آ کے وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے تو آدھی سے پاک جو بھی ہے ہمارے سارا آنکھوں پہ ہے ایسا مسئلہ لیکن مایوسی ہوتی ہے کبھی کبھی نا ایسا جب خیال آتا ہے نا زین میں تو مجھے نا تھوڑی مایوسی ہوتی کہ ایسا کس لیے ہے کہ تب اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے ہمارا تو اتنا کم نہیں میں اپنی بات کروں تو مجھے مایوسی ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرمائے اگر میں غلط ہوں تو دوسری بات کہ یہ جو کلونجی ہے کلونجی بھی کہتے ہیں کلونجی بھی کہتے ہیں بلیک سیڈ بھی کہتے ہیں اس کو میں نے حدیث پاک میں سنا ہے یہاں انٹرنیٹ پہ کافی اس کے بارے بلیک سیڈ لکھے تو آ جاتا ہے اسلامک جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویب سائٹس ہیں جو کہ سلفیوں کی بھی ہیں اور جو ہے وہ کچھ سنیوں کے بھی شاید ہیں کہ وہ سبھی کا اتفاق ہے کہ کلونجی پہ جو ہے کلونجی جو ہے وہ اس میں شفا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے شہد کو میں شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے اور زیتون کا میں نے سنا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا اظور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ستر بیماریوں کا علاج ہے یہ تینوں جو حدیث چیزوں کے بارے حدیث پاک ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے. ان کے بارے میں ایک دفعہ پھر آپ بھی دہرا دیجئے جزاکم اللہ خیر ایمان بھی تازہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو میں نے سنا پڑا وہ سارا صحیح ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا میرے لیور کو پرابلم بن گئی ہے وہ کولسٹرول پیدا کرتا ہے پیٹ کا مسئلہ ہے اور مجھے ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ صبح سویرے صبح ایک ٹیبل سپون کلمنجی کی بلیک سیڈ وہ گرانڈ کر کے اس کو پیس کے رکھا ہوا ہے جب بھی ختم ہوتا ہے وہاں نیا پاکٹ کھولتی ہے اور اس کو گرائنڈ کرتے کے رکھ لیتی ہے تو ایک ٹیبل سپون ہنی کی شہد کی اور ایک ہی ٹیبل اسپون جو ہے وہ آلو آئل کی زیتون کے تیل کی یہ تینوں چیزیں مکس کر کے میں صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں جب تو میں استعمال کرتا ہوں خود مسجد چلا جاتا ہوں واپس آتا ہوں تقریباً ایک گھنٹہ بعد بن جاتا ہے کم سے کم ایک گھنٹے بعد پھر میں کچھ چیز کھاتا ہوں جو بھی کھانا ہوتا ہے تو وہ مسئلہ وہیں وہیں ہے جو میری پرابلم ہے بلکہ کوئی کمی نہیں آ رہی ایک مہینہ اور تقریباً پانچ دن ہو گئے ہیں یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پہلے میں سوچتا تھا شاید کہ یہ جو ہے نا ابھی ٹائم تھوڑا ہوا ہے دوائی کو چیزوں کی استعمال کرتے نہ اب ایک مہینہ اور پانچ دن ہو گئے لیکن وہ پرابلم وہیں کی وہیں ہے تو پتا نہیں کہ ابھی کیا لاتا ہے کہ بچوں کو بھی میں بتاتا ہوں تو شاید بچے سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے کہ آنے والے صاحب کو کیونکہ میں ان کو بہت زیادہ دیجیے وغیرہ بتاتا رہتا ہوں خاص کر ہیلتھ کے بارے تو شاید کہیں ان کا جو ہے زین نہ کر جائے کہ یہ کیا ہے تو بس کچھ سمے نہیں آ رہا تو آ جائیں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ و جی پردیسی بھائی بہت دنوں کے بعد آپ کو دیکھا روم میں بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے مائک پر اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفات آ فرمائے سب سے پہلے تو ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ امراض جو ہم کو دور فرمائے اب دیکھیے ماشاءاللہ سارے بھائی آمین لکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بڑا کرم ہوگا باقی دو کوشچن اٹھائے ہیں آپ نے آج کی گفتگو میں ایک تو وہ حدیث پاک کے حوالے سے تو اصل میں حدیث بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت بس اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں جس حدیث پاک کا آپ نے ریفرنس دیا نا وہ اصل میں تقدیر کے بارے میں ہے اور یہ نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اصل میں وہ تقدیر کسی ولہ عالم کے کوئی ایک بندہ ایسا ہو یا دو بندے ہوں جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو صرف تقدیر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ تقدیر اس کو کہتے ہیں اس میں حدیث میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں جننت، والے کام کرتا رہتا ہے جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک گٹھ جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو فرمایا پھر وہ اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تقدیر کا ٹاپک خیر بہت گمبھیر اور بڑا الگ سا ٹاپک ہے اس پر بات کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے بہت ضروری ہے جی جی بے شک تو اس لیے میں اس پر زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا امید ہے آپ جس ٹون میں سمجھ رہے ہیں بات کر رہے تھے تو وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تقدیر کا معاملہ جو ہے اس طرح کا ہے کہ اس میں تو حضرت سیدہ صدیقی اکبر عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ محمد جیسے جلیل القدر صحابہ کو بھی منع کر دیا گیا آپ بات کرنے سے تو ہم ہماری کیا حیثیت ہے اس میں کچھ یعنی کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے تو اس لیے بس وہ اشارہ میں نے کر دیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا شہد کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اس پر ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں شہد کے بارے میں شفا کے لئے ایک صحابی حضر خدمت ہوئے اور یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ بہت خراب ہے تو آپ نے فرمایا اس کو شہد استعمال کروا وہ چلے گئے پھر حاضر ہوئے تو یا رسول اللہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پھر اس کو شہر استعمال کرو وہ پھر چلے گئے کچھ دیر کے بعد آئے کچھ عرصے کے بعد اللہ کہ پہلے سے بھی زیادہ مطلب وہ موشن کی شکایت تھی تو وہ بہت زیادہ ہو گئے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے رب کا فرمان سچا ہے تین چار مرتبہ جب ایسا ہوا تو پانچویں مرتبہ جب ہوا ہے تو انہوں نے آ کے کہا کہ یا سکون ہو گیا ٹھیک ہو گیا اللہ, اللہ پاک نے اپنے فرمان کی سچائی جو کو ظاہر فرما دیا اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے تو ارض صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے لئے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص کے لیے بہتر ہی یہ تھا کہ اس کے موشنز زیادہ ہوں پیٹ کی صفائی ہو جائے اس لیے شہد نے وہی وہ کام کیا جو کرنا تھا جو اس, کی اس کے وقت کی ضرورت تھی ٹھیک ہے اور بعد میں اس کو ٹھیک بھی ہو گیا جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہیں جی جی ہم لوگ جو ہیں اصل میں ہمیں اس میں استعمال کرنے میں اور اس کے طریقے کار میں تو ہمیں مطلب کچھ وجہ سے کمی بیشی ہو سکتی ہے شفا بہرحال حال ضرور ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مرض ہے وہ فورن ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ تھا وہ مرض بڑھ جاتا آپ کا گرگی استعمال نہ کرتے تو اب وہاں رکا ہوا ہے سے بڑھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے شفا تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مرض کے متعلق ایسا بھی ہوتا ہے بندے کے لیے کہ اس کی ایک حد اور ایک لمت اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے شفا چیزوں میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دینی جو اللہ تعالیٰ نے ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو آپ کا نزلہ نہیں ہٹتا سر درد نہیں ہٹ سکتا جب ڈاکٹر جتنا مرضی زور لگائیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائیوں سے اعتبار اٹھ جائے مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اتنی دیر یہ بیماری جو ہے وہ جیل نہیں ہے تو بس یہ بات سمجھنے کی ہے اس میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی سب نے ارشاد فرمایا کہ مرض یومن یوکفرسلا سین سناتن ایک دن کا مرض جو ہے ایک دن بندے کا بیمار رہنا تیس سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور ایک عدیص پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مماری دا ثلاثت یامن جو بندہ تین دن تک بیمار رہا تو فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور بہتری ہے جو ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اگر خدا ناخواستہ کچھ لیٹ ہے شفا میں تو اس میں بھی ضرور اس مالک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو ہماری سمجھوں میں نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا تو آپ فرمائے اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو شفایا آپ کرے تو آج بھائی افغان بھئی کافی دیر سے آپ کا ہینڈ ریز ہے معذرت میری بات ذرا لمبی ہو گئی بار السلام علیکم و اللہ السلام علیکم اللہ و اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آواز آ رہی ہوگی میری ما حضرت ماشاءاللہ بڑے پیارے جواب دے رہے ہیں آپ دل کو بڑی تسلی بھی ہو رہی ہے اور سکون بھی مل رہا ہے میرے دو سوالات ہیں ایک تو نماز کے متعلق ہے کہ جس طرح کہ عشاء کی یا زور کی نماز پڑھ رہے ہوں تو جو فرض پڑے جاتے ہیں جو چار اس میں اب مجھے جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی دو میں جو ہے سا سورت پڑھیں گے جو دوسری رقت ہیں فرض کی ان میں آپ تین دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ لیں تو وہ بھی آپ کا قیام ہو جائے گا اور آپ اس کے بعد رقو میں جا سکتے ہیں تو حضرت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تیسری رکت میں میں تین دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں اور رقو میں چلا جاتا ہوں اور جب چوتھی رکت میں دوبارہ کھڑا ہوتا ہوں تو دوبارہ سے وہ صورت فاتحہ پڑھنے شروع کر دیتا ہوں یعنی کہ وہ سبحان اللہ یاد نہیں رہتا تو صورت فاتحہ پوری پڑھ دیتا ہوں تو اب تیسری رقط میں سبحان اللہ کہا ہوا تھا چوتھی میں پھر دوبارہ صورت فاتحہ پڑھتا ہوں اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا نماز میں یا اس کے لئے مجھے سجدہ صاحب ہوگا یا کیا ہوگا اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں اور دوسرا سوال اسی متعلق سا بیماری کے متعلق ہے والد صاحب کو ہے سانس کی بیماری ہے جس طرح سانس پھول جانا بیٹھے بیٹھے ان کو ایک سانس کا وہ جس کو دماں بولا جاتا ہے غالب تو اس کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا, تھا کہ اس, کے اس بیماری کے بارے میں خصوصاً اس بیماری کے بارے میں کوئی حدیث شریف میں یا قرآن مجید میں کچھ علاج وغیرہ کچھ آیا ہو تو اس بارے میں اگر ارشاد فرما دیں جی دماں تو اس بارے میں اگر کوئی ارشاد فرما دیں مخصوص اس کے لیے کچھ ارشاد ہوا ہو اگر حدیث شریف میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو. بہت شکریہ بھائی آپ کو بھی اللہ تعالی جزا دے آپ کی بڑی مہربانی آپ لوگوں کی محبت ہی ہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا اس میں اصل میں یہ ہے کہ بہتر تو یہ کہ صورت فاتحہ پڑی جائے ہر رقب میں ہی یعنی تیسری چوتھی میں وہ ایسا ہوتا ہے خاص طور پر سبحان اللہ والا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر بندہ قضا نماز پڑھ رہا ہو اور جلدی بھی ہو اور وقت کم ہو اس صورت میں لیکن جو صورت آپ نے بیان کی ہے اگر اس طرح بھی پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے سجدہ صاحب وغیرہ آپ کو نہیں کرنا ہوگا اور دوسرا جو والد صاحب کی بیماری متلکہ آپ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا تو فرمائے ان کے لیے سب کی دلی دعا ہے اور میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ دیکھوں کوئی ایسی ریس ابھی میری نظر میں نہیں آئی دمے کے حوالے سے ہو ایک علاج تھوڑا سا میں ارز کر دیتا ہوں ان سے یہ گزارش کریں کہ وزو کے بعد پانی تھوڑا سا کھڑے ہو کے ضرور پیا جائے تو یہ ان شاء اللہ سے بھی شفا ہوگی اللہ تعالیٰ فضل تو باقی میں دیکھوں گا مجھے امید ہے کہ اس ٹاپک پر مجھے کوئی نہ کوئی حدیث مل جائیں گی یا اس کے علاج کی کوئی روحانی صورت جو ہے تو میں پھر عرض کر دوں گا تو اب یہ اسی وقت میں آتا ہوں یا صبح اتوار ہے صبح میں فجر پاکستانی وقت کے مطابق فجر کے بعد بھی انشاءاللہ شاء اللہ امید گا ورنہ عام دنوں میں تقریبا رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کا میرا ٹائم ہے تو اس وقت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ تشریف لایا کیجئے گا تو ان پھر میں آپ کو اس کے بارے میں ارض کر دوں گا آجائز بھائی مائک پر تشریف لے آئیں السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیے ایزی بھائی بات یہ ہے کہ وظیفے کے بارے میں تو صحیح معنوں میں وہی بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے وظیفہ بتایا ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وظیفہ جو بتایا ہے وہ کیا ہے کیا اس میں الفاظ ہیں کیا اس کے کلمات ہیں اور نوافل تو بالکل نہیں پڑھ سکتی ایام نے ٹھیک ہے اب یہ وظیفے وظیفے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا بتانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں اگر پڑھ رہی ہوں تو خاص ایام کے دن شمار کر کے بعد میں پڑھ لیں اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے وظیفہ وہ کون سا ہے کس نے بتایا ہے کیا اس کا اس کے فوائد کیا ہیں ٹھیک ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے رابطہ کیا جائے ہم نفل نہیں پڑھ سکتے یہ میں بتا سکتا ہوں اور یہ تو ماشاء خود بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے آج ہے اپنا آبان بھائی السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ حضور ایک سوال رہ گیا تھا وہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے ایک دوست تھے انہوں نے ان کی وائف جو ہیں وہ رمضان اور مبارک میں عورتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے وہ عورتیں جو جس میں وہ صرف اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کو وہ یعنی امامت کیا کرتی ہیں وہ تو کیا عورت کا امامت کرانا جائز ہے وہ تراوی کے لیے جو اسپیشل اس بارے میں وہ پوچھ رہے تھے تو مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے کہا چلیں کسی سے جی وہ امامت کرتی ہیں تراوی کی جماعت کے لیے تراوی پڑی جاتی ہے جو رمضان شریف میں تو وہ مسئلہ پتہ کرنا تھا کہ عورت کروا سکتی ہے وہ تراوی کی جماعت یا نہیں کروا سکتی اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ اپنا عوان بھائی بات یہ ہے کہ عورتوں کی جو جماعت ہوتی ہے نا جس طرح مردوں کی جماعت ہوتی ہے اس طرح تو ہم کو اجازت نہیں ہے کروانے کی کراہت ہے لیکن موجودہ دور میں جب عورتیں پڑھنا نہیں جانتی یا دیوبندی وحابی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے اس طرح کے بنا کر تو آج کے دور میں اگر عورتیں اکٹھی ہو کر ان میں کوئی ذمہ دار عورت اس طرح کروائے تو بہتر ہے جائز ہونی ان کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ وہ عورت جو ہے وہ آگے آگے کھڑی نہیں ہوگی ان کی امام, امام بن کر نہیں کھڑی ہوگی ٹھیک ہے وہ ان کے ان بیچ میں ہی ان کی شف کے اندر کھڑی ہوگی اور تاکہ اس کی آواز سن کر جو ہے نا وہ باقی عورتیں نماز ٹھیک طریقے سے پڑھ لیں جس طرح مرد امامت کے لیے آگے مسلے پہ کھڑا ہوتا ہے نا اس طرح عورت کھڑی آگے نہیں کڑی ہوگی بس یہی ان کی صورت ہے اس کے کوئی بھائی مائک پہننا چاہتے ہوئے ہیں السلام علیکم و خیال میں مجھے اب اجازت لینی چاہیے آپ لوگوں سے اور آپ لوگ اپنا روم کو چلائیں جاری رکھیں جیسے بھی اور ماشاءاللہ کافی سارے ایڈمن بیٹھے ہیں یہاں اور وہ جیسے اس کو بہتر سمجھ لی ہم چلائیں کسی بھائی کا سوال میرے خیال میں باقی نہیں رہا تو مجھے اجازت دیجیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ